آخر میں نمبر چھ غلط فہمی میں وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی سیدھی سی بات ہے ہم تو ایک چیز ہی جانتے ہیں جب تک امت متحد تھی کامیابی کامیابی تھی عزت عزت تھی جب امت منتشر ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امت کے پھر ذلت بے رسوائی ہوئی ہماری یہ دعوت ہے کہ امت کو پھر دوبارہ سے جمع کرو دوبارہ سے ہم ایک ہو جائیں کامیابی کامیابی ہے اور عزت ہی عزت ہے اور جب سے ہم الگ الگ ہوئے اور تفریقے میں پڑے تو ہماری تعداد کم ہو گئے اور ہمارا کوئی وجود بھی آ رہا میری گزارش یہ ہے پھر وہی بات جڑ کی طرف یہ جڑ نہیں ہے یہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے یہ وہی ٹہنیاں ہے اس درخت کی جو آنی تھی کیونکہ بنیادی وجہ کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور تاجو کی بات امت میں آج تک لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ چیزیں بنیادی وجہ نہیں ہیں یہ جڑ نہیں ہے یہ وہ ٹہنیاں ہے اس درخت کی جب درخت نکلے ٹہنی نکلے گی نہیں نکلے گی مجھے ذرا بتائیں جب درخت نکلے گا تو ہوں گی میرے بھائی لیکن بات یہ کہ درخت کیسے نکلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ذلت درخت نکلا کیسے وجہ کیا تھی اس کے بعد جو ٹہنی تھی جو فروٹ جو کڑوے فروٹ ہم کھا رہے ہیں آج وہ تو نکلنے تھے ہم بات اس پہ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی یہ یہ ٹہنی ضرور ہے یہ ذلت اور رسوائی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہے لیکن بنیاد نہیں ہے اور اس کی دلیل دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ امت کا تفرقہ امت کے تفرقے میں ذلت ہے کوئی شک نہیں امت کے تفریقی میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے امت کے تفرقے میں شر ہے لیکن جب امت میں تفرقہ ہوا اور الگ الگ ہوئے تو کیا سارے کے سارے برے تھے جو ان میں سے کوئی اچھے بھی تھے ابھی میں نے مثال دی حق موجود تھا باطل فرقے نکلتے گئے نکلتے گئے نکلتے گئے اور مختلف فرقے نکلے لیکن ایک, ایک گروہ حق پہ تھا اور یہ ایک گروہ جو ہے تاقائمت رہے گا اور کامیاب ایک گروہ ہمیشہ رہے گا یہ جی گروہ موجود ہے تو یہ گروہ جو موجود ہے جو حق پہ ہے آج اس بڑی ذلت کا نشانہ یہ بھی ہے جو تکلیفیں ہیں امت میں جو امت میں کافر کے مختلف حربے ہیں وہ یہ بھی جھیل رہے ہیں لیکن حق ان کے پاس ابھی بھی ہے حق ٹوٹا نہیں ہے اور وہ اپنی دعوت میں ظاہر ہیں چھپے ہوئے نہیں ہے پہاڑوں میں نہیں چھپے ہوئے ہاروں میں نہیں چھپے ہوئے یاد رکھے سامنے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں حکمت کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں برحال جو باقی امت تفریقی میں پڑی ہے ان کو خود کس نے تفریقی میں ڈالا ہے کہ اس حق والے گروہ نے کہا تم تفریح اختیار کرو تم غلط راستوں پہ جاؤ جنم کے راستے پہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے تہتر فرقے بنے اکہتر فرقے بنے نو کے بہتر فرقے بنے وہ میری عمر کے تہتر فرقے بنیں گے سارے, سارے جنمے فرقے کے ایک فرقہ جنت میں جائے گا میرے بھائی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر سوسلم کون سے کون سے لوگ ہیں تو نبی کریم سوسلم کے بیان کی ایک نشانی ہے یہ فرقے یعنی کسی خاص وقت کا فرقہ نہیں ہے نہیں ایک نشانی ہے جب یہ موجود ہوگی تیوے. تو یہ لوگ انہیں میں شامل ہیں جنت جو جنت میں ایک فرقہ جائے گا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جس پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں جو باقی بات کر رہے ہیں انہوں نے خود راہ راست کو چھوڑا وہ خود گئے تو تفر کا ہونا تھا وہ تفریقہ شوم ہے شر ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم زلیل ہوئے نہیں آخر کیوں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ویوم محنین عید اجبت کم کسرت کم فلم تو کم شہیا ویوم محدودین کی جنگ میں کیا ہوا مسلمان زیادہ تھے یا کم تھے بارہ ہزار تھے بڑی تعداد تھی لیکن ان میں سے چند لوگوں نے کہا آج ہم جنگ نہیں ہاریں گے آج ہم زیادہ ہیں بس یہ بات اللہ تک طلب پسند نہیں آئی تم زیادتی کی بات کرتے کر تعداد کی بات کرتے ہو بات تعداد کی نہیں ہے کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تعداد کی بات نہیں ہے یہ بات کسی کے منہ سے نکلی لیکن اس کا خمیازہ سب نے بھگتا جنگ خلین میں شکست ہوئی مسلمانوں کو انہوں نے کہا فتح مکہ میں دس ہزار تھے اب تو بارہ ہو گئے دو ہزار ہو شامل ہو گئے اب تو ہم نہیں ہار سکتے جب بس یہ تکبر کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ حنین اور حنین کے دن اذا ایجبت کثرت کم جب تمہیں تمہاری کسرت تعداد نے تمہیں اچھی لگی اجبت تمہیں پسند آئی فلم تغنی انکم تو نیان کم تمہاری کوئی کام نہ یہ کثرت تعداد یہ زیادہ تعداد کوئی کام نہ آئی کب کام نہ آئی جب نافرمانی ہوئی ہاں کام آتی ہے جب فرما ہوتی ہے کس نے کہا کہ زیادتی میں طاقت نہیں جتنا زیادہ تعداد و طاقت زیادہ ہے لیکن جب زیادہ تعداد زیادہ نافرمانی ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ معیار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معیار نہیں ہے یہ اگرچہ دنیا داروں کا معیار ہے کہ جتنا زیادہ جتنا زیادہ تعداد, تعداد، اتنا زیادہ طاقت ہے اتنا زیادہ کامیابی کا چانس زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا یار بنی چلتا یہ معیار اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے ہاں اگرچہ بعض اوقات زیادہ تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب دے دیتا ہے جس کے دو کافر لڑتے ہیں ایک تو کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ اس پر راضی نہیں ہوتا بدکاروں پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں یاد رکھیں نہ فرمانوں پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں یاد رکھیں تو کثرت تعداد بنیادی وجہ نہیں ہے میرے بھائی اگر کثرت تعداد بنیادی وجہ ہوتی تو یہاں کثرت تھی کامیاب ہوتے نہ ہوتے اللہ تا کیوں فرما دکھائی نہیں ایجبت کروان کے دن یاد دلائے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی فرمائی سے بچو سے ڈرو ڈروح کے دن تھوڑی سی نافرمانی ہوئی تین اندازوں غلط گمان ہو غلط فہمی ہوئی نافرانی نہیں کی غلط گمان ہوا کہ جنگ جیت گئے دیکھو کافر سامنے بھاگ رہے ہیں وہ بلندی پہ تھے نا پہاڑ کے اوپر تھے نظر آ وہ کافر بھاگ رہے کافی سامنے نیچے اترے ان کے سردار نے کہا دیکھیں دیکھے نہ دیکھے میں منع فرمائے ہم نہیں اتر سکتے اکیلا رہا سب اتر گئے وہ وہ نہیں اترا اکیلا رہا چند سہد ایک دو اور بھی ساتھ رہ گئے سب اتر گئے, گئے کافی نے دیکھا کہ جہاں سے ہمیں شکست مل رہی تھی وہ جگہ تو خالی ہو گئی وہی وہ تو ہم تمنا کرتے کہ کسی طریقے سے جگہ پہ آ جائے بس پیچھے سے آیا اس پہ قبضہ کر لیا چھوٹی سی نافرمانی تھی اور وہ بھی انجانے میں میرے بھائی سمجھے ذرا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اس کی ضد میں صرف یہ لوگ نہیں تھے جو جن کی غلطی ہوئی سارے کے سارے صحابہ ستر عظیم صحابی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی تکلیف ہوئی نا فرمانی اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی بدکاری ہے یاد رکھیں تو کثرت تعداد میں جب نا فرمانی ہو تو کوئی فائدہ نہیں تو اسی تفرقہ وجہ نہیں ہے وجہ کچھ اور ہے تو وجہ یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اللہ تعالی کا غضب ہے وجہ نہ فرمانیا نافر یہ نافرمان فرمان امت ہے نہ پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے جو سنت رہی ہے وہ یہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے دو جیتی ہوئی جنگوں کو شکست میں تبدیل کر دیا تو کیا آج ہم اللہ تعالی کے یہاں زیادہ عزیز ہیں صحابہ کرام سے ہمارے اعمال زیادہ اچھے ہیں صحابہ کرام سے ہم اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہیں صحابہ کرام سے نہیں میرے بھائی ہرگز نہیں وہ سب سے بنیادی وجہ ہے اللہ تعالی کی ناراضگی اور الراضی کی وجہ ہے امت میں نافرمانی اور بدکاری ہے اور سب سے بڑی نافرمانی اور بدکاری ہے شرک شرکی آج امت میں اور یہی بنا جو والے امت کی ذلت کی میرے بھائیو آج شرک کو مٹا دو اس امت سے آج بدعات اور خرفات کو ہٹا دو اور توحید اور سنت کو پھیلا دو اللہ کی قسم عزت آئے گی عزت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قومن حت آج اپنے حال کو تبدیل کرو شرک سے توحید کی طرف بدحت سے سنت کی طرف نہ فرمانے سے فرم بازار کی طرف بے نمازی سے نمازی کی طرف باطل سے حق کی طرف اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امت کو ایسے اٹھتے ہوئے دیکھنا اس امت میں جہاد بھی آئے گا اس امت میں طاقت بھی آئے گی اس امت میں غلبہ بھی آئے گا عزت بھی آئے گی کامیابی بھی آئے گی لیکن آج آپ کس چیز سے جہاد کرنا چاہتے ہو کن کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہو کن سے ملک کرنا چاہتے ہو اگلی غلط فہمی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں وہ یہ ہے بتا دوں کہ امت میں اچھے لوگ بھی تو ہیں معاہدین ہیں اچھا کام کرتے ہیں شرک سے دور ہیں بلکہ شرک کے خلاف وہ جنگ کرتے ہیں شرک کو برا سمجھتے ہیں مشرکوں سے وہ بری ہیں اور بدعات و خرفات سے دور ہیں تو یہ اچھے لوگ جہاد کیوں نہ کریں کم تعداد ہے تو اللہ تعالیٰ جن کو بدم تو کامیابی آتا فرمائے تو یہ جہاد کیوں نہ کریں ان کو کیوں روکتے ہو جہاد سے جہاد سے نہیں بلکہ تم تو ان کو شہادت سے روکتے ہو تو اس لیے ان کو جہاد کرنے دو ہاں جو بدکار ہیں مشرق ان کی بات ہم بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور مانتے ہیں آپ کی بات واقعی درست ہے وہ جہاد کے لائق نہیں ہے تیرے اپنے شرک سے توبہ کریں پھر جہاد کی طرف آئیں تو اگلے دس میں ان اس پر بات کریں گے سورة نور آآتنا برفتشفنمه الله تعالى كبعداه وعد الله الذين آمر منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي فضلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشيكون بي شيئا سورة نور آآتنا برفتشفنم الله تعالى كبعداه كس كيف سات مو من وكسات تم میں سے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وعدہ دو طرف سے ہوتا ہے ایک طرف سے نہیں ہوتا تمہیں اللہ تعالیٰ زمین پر خلافت عطا فرمائے گا صرف خلافت ایسے نام کی نہیں تمکین بھی قانون بھی اللہ تعالیٰ کا ہوگا یعنی کہ نام کی خلافت ہے جیسے بیچ میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ نام کی خلافت رہی قانون کی اور کرتے تھے نہیں خلافت بھی ہوگی جیسے عباسوں کے آخری دور میں جب خلیفہ کمزور ہوا تو اس کے نیچے جو باقی جو شیعہ تھے جو جتنے بھی باقل گروہ والے تھے وہ اپنا کام کر جاتے تھے قانون ان کا چلتا تھا وہ تو بےچارا نام کا بیٹھا تھا نہیں خلافت بھی آئے گی تمکین بھی آئے گی اس پوری دنیا میں شرائط کا نفاذ بھی ہوگا اور خوف کی حالت ختم ہو جائے گی بد امنی ختم ہو جائے گی اللہ کا وعدہ یہ ابھی شرط آ رہی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے سورت نورونا پچپن کی بات میں کر رہا ہوں ابنی ختم ہو جائے گی خوف ختم ہو جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تم یہ پورا کرو میں پر وعدہ پورا کروں تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کرے گا امت کو ہم کیا کریں گے اللہ تب وعدہ کیا لے رہا ہے یا بدو نہیں نہیں نہ یہ شریکوں نے صرف میرے عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا آج امت اپنا وعدہ پورا کرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ادھر ہی. اللہ کی قسم اللہ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ تو انسان بدبخت ہے خلاف ورزی کرتے ضعیف ہے کمزور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں واللہ غالب علی کی نقص اللہ سلام اللہ تعالیٰ غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں تو یہی گزارش ہے کہ واپس آؤ توحید کی طرف سنت کی طرف اور اپنے ایمان کی تکمیل کرو گناہ سے توبہ کرو اور کامیابی ہی کامیابی اور عزت عزت اللہ تعالی کی طرف سے ہے سوٹھا نقمہ بحمد کشد اللہ الہ الا انت اللہ